یا الذین آمن اے ایمان والوں تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو مما اس سے جو رزقناکم ہم نے تمہیں روزی دی اس سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں روزی دی من قبل فی ولا خلت و شفا اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو جس دن نہ کوئی تجارت ہوگی نہ کوئی دوستی کافروں کو کام آئے گی اور نہ کوئی شفاعت کافروں کے لیے مفید ہے ول کافر و اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں آیتل الکرسی کا آغاز ہے آیتل الکرسی ہر نماز کے بعد اگر پڑی جائے حدیث پاک میں اس کے لیے بشارت ہے کہ وہ شخص مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا ہر فرض نماز کے بعد اسے ادا کیا جائے ایک اور طریقہ اعلیٰ حضرت امام احل سنت نے بزرگوں سے بیان فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہو کہ میری نگاہ خراب نہ ہو اسے چاہیے کہ وہ آیتل کرسی فرض نماز کے بعد اس طرح پڑھے کہ آیتل کرسی پڑھتے پڑھتے ولا یاما پر پہنچے تو انگلیوں کو آنکھوں پر رکھ کر گیارہ مرتبہ اسے دوہرائے جب ہم پہنچیں گے تو میں آپ کو وہاں پر یہ وظیفہ سمجھانے کی کوشش کروں گا اللہ لا الہ الا ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں الحی القیوم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا القیوم سب کی زندگیاں قائم کرنے والا وہی ہے لا تا ولا نوم سنا کے معنی اونگ نوم کے مانے نیند اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے کیونکہ اونگ بھی تھکن کی وجہ سے آتی ہے اور نیند بھی تھکن کو دور کر دیتی ہے وہ رب العالمین ہے وہ تھکتا نہیں ہے وہ سوتا نہیں ہے صوفیوں کے کلام میں یہ بات ملتی ہے کہ جب انسان سو رہا ہو تو وہ یہ تصور کرے کہ میرا رب سونے سے پاک ہے میں اپنے معاملات رب کی بارگاہ میں سپت کر کے سوتا ہوں میرا رب تمام معاملات کو حل کرنے پر قادر ہے اسی طرح انسان مشکل میں ہے تو وہ بھی یہ تصور کر سکتا ہے بات اصل وہیں پر آ جاتی ہے کہ جب یا کافی انتل کافی کا تصور ذہن میں بیٹھ جائے اور یہ تصور قائم ہو جائے کہ میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے تو انسان ہر معاملے میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سفرت کرتا ہے لہو ما فماوات و مافل ارد اسی کے لیے ہے آسمانوں میں جو کچھ ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اللہ ہی کا ہے مندل لدی یش ان بھی ازن اس کی اجازت کے بغیر کون اس کے پاس سفارش کر سکتا ہے تو اجازت کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا اللہ بھی ازن اور اگر اذن ہو تو اللہ کے اذن سے بندے سفارش کریں گے ایک حافظ قرآن دس افراد کی شفاعت کرے گا جو بعمل ہوگا ایک شہید ستر افراد کی شفاعت کرے گا اور ایک حاجی جس کا حج مقبول ہوا وہ چار سو افراد کی شفاعت کرے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے دست مبارک میں شفاعت کبرہ کا جھنڈا ہے آپ شفات فرمائیں گے اور آپ ہی کی شفات سے حافظ قرآن شہید اور حاجی کو شفاعت کرنے کا اختیار دیا جائے گا اور حضور کی شفات کے بغیر جنت میں کوئی مسلمان نہیں جائے گا جنت میں جو مسلمان جائے گا وہ حضور کی شفات کے صدقے میں جائے گا اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہے مفتی احمد یا خان نعمی علیہ رحمٰ بہت عظیم الشان مفسر ہیں آپ فرماتے ہیں قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا دن ہے یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب میں دیر لگتی ہے ان اللہ سریوں میں حساب بے اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے یہ پچاس ہزار سالہ دن حساب کتاب کے لیے نہیں ہے بلکہ اس دن محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی جائے گی تمام لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ فرمائیں گے ایدھ حبو اب اللہ کسی دوسرے کے پاس جاؤ تمام لوگ تمام نبیوں کے پاس ہوتے ہوتے پھر حضور کی خدمت میں جائیں گے اور حضور فرمائیں گے انا لہ انا لہ میں ہی تمہاری شفات کروں گا بخاری شریف مسلم شریف دونوں کتابوں میں مکمل احادیث طیبہ میں بلکہ کئی احادیث میں اس واقعے کو یعنی قیامت کے اس منظر کو بیان کیا گیا یا علام و ماں بین ادین مما خلفہم وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے تمام اگلی پچھلی باتیں اللہ جانتا ہے ولا یوشی کوئی اس کے علم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا اگر کوئی یہاں تک آیت پڑھے اور ترجمہ کر دے تو بظاہر اس آیت کا مفہوم یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کسی کو علم نہیں دیتا لیکن نہیں دینے کی بات نہیں بلکہ فرما کوئی اس کے علم سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا الا مگر بیما شاہ جو وہ چاہے تو اللہ تعالی جتنا چاہے علم دیتا ہے اپنے نبیوں کو اس نے وہ علم دیا وہ علم دیا کہ ساری مخلوق کے علم کو جمع کر دیا جائے تو تمام نبیوں کا علم اس سے بھی بلند و بالا ہے اور ہمارے آقائ تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب سے زیادہ علم دیا گیا وس کسی یو ہو سماوات اس کی کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے یہاں کرسی سے مراد علم اور قدرت ہے اس کا علم آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے وَلَا یو شما آسمان و زمین کی حفاظت اس پر دشوار نہیں وہیب <الْعَوِيب> اور وہی بلند بالا اور عظیم ہے یہ جو حصہ ہے ولا یا ادو شیب نماز فرض کے بعد آیت تک کرسی پڑھتے ہوئے جب پڑھنے والا اس مقام پر پہنچے تو اپنی انگلیوں کو ملا کر آنکھوں پر رکھ دے اور گیارہ مرتبہ اس کو دوہرا ولا یو ہو شیب ولا دو شیب و ولا یا او دو پھر انگلیوں پر دم کرے اور یہ انگلیاں آنکھوں پر پھیر لے لیکن دم کرنے سے پہلے ایک مرتبہ بہول علی العدین پڑھ کر آئے تر کرسی پوری کر لے پھر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لے اعلی حضرت امام عالیہ سنت فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی نگاہ میں کمزوری ہوگی تو دور ہو جائے گی اور اگر یقین مضبوط ہو تو نابینا کو بھی اللہ تعالی آ کے عطا فرما دے لا راہ الدین دین میں زبردستی نہیں دین آسان ہے دین واضح ہے پر ایسا واضح ہے کہ جس میں عقل ہو وہ اسی دین کو اختیار کرے گا دین میں زبردستی نہیں اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم کسی کو دین کی بات سمجھائیں اور اس پر سختی کریں تو منع ہے بعض صورتوں میں سختی منع ہے اور بعض صورتوں میں سختی جائز ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ ول وسلم نشاد فرمایا کہ جب بچے سات برس کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو اور دس برس کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو مارو تو اب دیکھیں دس برس کا بچہ اگر نماز نہ پڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا ہدایت واضح ہو گئی گمراہی سے الگ طور پر واضح ہو گئی فمئی یقر پس جو کوئی شیطان کا انکار کرے شیطان کو نہ مانے وہ اللہ پر ایمان رکھے پس بے شک اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا کون سی رسی کو یہ وہ رسی جو اسے جنت لے جائے گی لن فسو یہ رسی کبھی ٹوٹے گی نہیں اللہ و سمیع اور اللہ سننے والا علم والا ہے یہ دین اسلام کی رسی ہے یہ قرآن کی رسی ہے اللہ تعالی ہمیں بھی تھامنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ علیہ اللہ امن اللہ مومنوں کا دوست ہے مومنوں کا مددگار ہے اللہ خومنوں کو نکالتا ہے مین علومات الدھیروں سے نور کی طرف ودین کفرو اولیا احمتا کافروں کا دوست شیتان ہے یو خریجو نہ شیاتین ان کافروں کو نور سے لے کر اندھیروں کی طرف جاتے ہیں یعنی یہ کافر ایمان کی طرف نہیں آتے مزید کفر کی طرف جاتے ہیں الا اکا یہ لوگ جہنمی ہیں خالی دون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں